السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد قالت خطبة كموزوهة خوبصورت گھرانے کا ایک قصہ یہ خوبصورت گھرانہ ایک عظیم صحابی کا گھرانہ ہے ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ و وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی جب سے کلمہ پڑھا مرتے دم تک اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکانا جانا اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی اپنی زندگی بسر کرتے رہے خوبصورت گھرانے کیا ہوتے ہیں اور بدصورت گھرانے کون سے ہوتے ہیں قصے کی کیا اہمیت ہوتی ہے ہماری زندگی میں كصے کیسے ہونے چاہیے اور ان قصوں کا اثر ہماری زندگی میں کیسے ہونا چاہیے اور اس عظیم قصے کو بیان کرنے کے بعد اس قصے میں سے بعض اہم پیغام جن سے ہو سكے ہماری زندگی میں کچھ ایسا اثر پڑے اور ہماری زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنے والے ہی بن جائیں یہ قصہ آج سے چودہ سو سال پہلے کا قصہ ہے عظیم صحابی سیدنا طلح بن عبید اللہ رضو تعالی عنہ کہ گھرانے کا قصہ ہے اس قصے کو بیان کیا ہے طبرانی نے طبرانی ایک محدث ہے جس نے حدیث کو جمع کیا ہے اور ان احادیث اور روایات میں سے اس روایت کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے حسن سند کے ساتھ یعنی صحیح قصہ ہے طبرانی روایت کرتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا پلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے غم زدہ تھے پریشان تھے ان کی اہلیہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ پریشان ہیں ان کے پاس گئی اور کہا خیریت تو ہے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو میں اس خطا کی معافی مانگتی ہوں اور اگر کوئی اور بات ہے اور آپ مجھے بتانا پسند کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد کر دوں سلحر عنہ فرماتے ہیں میرے پاس چار لاکھ درہم اکٹھے ہوئے چار لاکھ درہم اس زمانے کے مجھے یہ پریشان ہی کہ میں اس مال کو کہاں پہ صرف کروں ان کی اہلیہ فرماتی ہیں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے آپ ایسا کریں آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان میں تقسیم کر دیں رشتہ داروں میں بانٹ دیں سزا طلحہ اپنے رشتہ داروں کو بلواتے ہیں اور سارے کے سارا مال ان میں تقسیم کر دیتے ہیں چار لاکھ درہم ایک دن میں نہیں ایک لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں چھوٹا سا قصہ ہے لیکن اس عظیم قصے میں ہمارے لیے بہت سارے عظیم پیغام ہیں خوبصورت گھرانہ وہ نہیں ہوتا جس گھرانے میں زیادہ لوگ ہوں خوبصورت گھر وہ نہیں ہوتا جس گھر میں خوبصورت دیواریں ہوں خوبصورت دروازے اور کھڑکیاں ہوں خوبصورت پردے ہوں خوبصورت قالین اور کارپیٹ ہوں یا خوبصورت چھت ہو یا خوبصورت پلر بنے ہوں خوبصورت گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیا جائے جس گھر میں انس اور سکون ملتا ہے جس گھر میں گھر والوں کے بیچ میں محبت ہو باہمی اتفاق ہو تعاون ہو جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہوتی ہو جس گھر میں توحید اور سنت قائم ہو جس گھر میں صحیح منہج منہج السلف کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے یہ خوبصورت گھر ہے اور اس خوبصورت گھر میں ایسے خوبصورت لوگ رہتے ہیں مال کس کو پیارا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ مال اور دولت اس دنیا کی ریڑھ کی ہڈی ہے بیک بون ہے زندگی کی کوئی شک نہیں ہے کہ مال کمانا چاہیے شریعت نے ہمیں مال کمانے سے منع نہیں کیا شریعت نے ہمیں حرام مال کمانے سے منع کیا ہے اور اس مال سے منع کیا ہے جو فتنہ کا باعث بنے اس مال سے منع کیا ہے جس سے رشتے ٹوٹ جائیں اس مال سے منع کیا ہے جس سے والدین سے بدسلوکی ہو اس مال سے منع کیا ہے جس مال سے رب کو ناراض کر دیا جائے قیامت کے دن کئی سوال ہوں گے ان میں سے مال کے تعلق سے دو سوال ہوں گے یہ مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے ہم مال کمانا تو جانتے ہیں خرچ کرنا بھی جانتے ہیں لیکن شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ اور جتنا ہم کما رہے ہیں اور جو کچھ جتنا ہم خرچ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم نے سوال بھی ہم سے سوال بھی ہوگا اور ہم جواب دے بھی ہیں اور انسان شادی کرتا ہے اور اپنی ادھوری زندگی کو مکمل کر دیتا ہے لیکن دو بیویاں برابر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا متاع ہے فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع ہے اچھی بیوی اچھی بیوی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہو اللہ تعالیٰ کا حق بھی جانتی ہے اپنے خاوند کا حق بھی جانتی ہے اپنے بچوں کے حقوق بھی جانتی ہے اپنے ماں باپ کے حقوق بھی جانتی ہے اپنے سسرال کے حقوق بھی جانتی ہے سب سے اچھی بیوی وہ نہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو خوبصورت شکل اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے لیکن خوبصورت عمل اور خوبصورت دل کے لیے محنت کی جاتی ہے اپنے دل کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی سیرت کو بہترین کرنا پڑے گا تو خوبصورت خوبصورتی کے ساتھ خوبصورتی بہت زیادہ اہم ہے اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے اس قصے میں ایسے بعض اہم پیغام تین عام پیغام ہے اور غالباً پانچ یا چھ اس قصے کے تعلق سے خاص پیغام ہے وقت کے مناسبت سے میں اختصار سے بیان کرتا ہوں سب سے پہلا پیغام ہمیں جو اس قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے قصوں کی اہمیت کا بیان قصوں کا دل دلوں پہ اثر ہوتا ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں نحن نقص نہقص احسد القصص ہم اے میرے پیارے اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے بہترین قصے سناتے ہیں وحی کے ذریعے سے اور قصے کیوں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے عبرت کے لیے قصے میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ خوبیاں ہم حاصل کریں اور جو بھی خامیاں ہیں ہم ان سے بچیں یہ غرض ہوتی ہے تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر قصہ سنانا ہے تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قصوں سے بھری ہوئی ہے صحابہ کرام کی زندگیاں قصوں سے بھری ہوئی ہے ہم قصے تو اپنے بچوں کو سناتے ہیں یا اپنی محفلوں کو سجاتے ہیں لیکن قصے کس کے ہوتے ہیں بعض لوگ اپنی مجالس میں حکمرانوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں ان کے قصے سناتے رہتے ہیں غیبت کرتے ہوئے چغر خوری کرتے ہوئے ان کوئی شاید یہ نہیں پتا کہ وہ امت میں تفریقہ کا باعث بھی بن رہے ہیں اور بہت بڑے فتنوں کا سبب بھی بن رہے ہیں بعض لوگ اپنی مجالس اور محافل میں فلموں کے قصے سناتے ہیں ڈراموں کے قصے سناتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں بے بنیاد ہوتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو کارٹون کے قصے سناتے ہیں اور بعض لوگ بعض کافروں کی کامیابی کو قصے سناتے ہیں مکڈونلڈ مثال کے طور پہ یا کیف سی وغیرہ یہ کیسے کامیاب ہوئے کیا ان کے پاس تھا کچھ نہیں تھا کیسے محنت کی انہوں نے اور لگے رہے تھے قصوں میں سبحان اللہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں گئی ہے صحابہ کرام کی سیرت کہاں گئی ہے ان عظماء کی سیرت کہاں گئی ہے کیا ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں کہ ہم ان صحیح اور سچے قصوں کو چھوڑ کر ان جھوٹوں قصوں کی طرف جائیں یا ان صحیح قصوں کی طرف جائیں جن کے ہیرو کافی اور مشرق سبحان اللہ تو ہمیں اگر بچوں کو قصے سنانے ہیں یا اپنی محافل میں کو قصہ بیان کرنا ہے تو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قصوں کی بنیاد ہونی چاہیے انبیاء کے قصے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی کے اولیاء کے قصے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے قصے ہیں پران مجید میں اگر بیان کرنے ہیں تو کبھی یہ بھی بیان کر کے دیکھیں دوسرا پیغام جو عام پیغام ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پیار اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کوئی قصہ بیان کریں یا صحابہ کرام کی سیرت میں سے کوئی قصہ بیان کریں تو اپنے بچوں کو یا لوگوں کو ان کے تعارف تو کراؤں کہ یہ ہے کون اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت ہے کون ہے ہمارے بچے جانتے ہیں کیا تفاصیل ہیں تفاصیل ذرا چھوڑے جرنلی جانتے ہیں صرف اتنا بعض بچے جانتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض فلم اسٹار کے کھلاڑیوں کے نام آپ پوچھیں ان کے شاید باپ دادا کے نام بھی جانتے ہوں گے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے کوئی شخص ممن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنا محبت کرے کتنا محبت کرے اپنے نفس سے زیادہ اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ دعو دار ہم سب ہیں لیکن سچی محبت کتنی کرنے والے ہیں تو جب کسے ہم بتائیں تو قصے کے ساتھ تعارف بھی کر لیں اور جب صحابہ کرام کے قصے ہم بیان کریں تو جس صحابی کا قصہ بیان کر رہے ہیں ان کو ذرا تعارف بھی کرا دیں ہے جن تعارف صحابہ کرام کا کر. صحابہ ہوتے کون ہیں یہ کون لوگ ہیں کیوں ان کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں رشتے میں ہمیں ہم،, ہم رشتے میں یہ کیا لگتے ہیں ہم ان کا ذکر اپنے والدین سے بھی زیادہ کرتے ہیں یہ ہیں کون یہ بتانا چاہیے صحابة اکرام كتعلق سے اللہ تعالیٰ فرماته والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعون بإحسان رضی الله عنهم ورضو عنهم السابقون الاولون دنیا میں اگر کوئی سبقت کرنے بالے ہیں تو سب سے پہلے سبقت حاصل کرنے والے یہ لوگ ہیں ہر خیر کی طرف سبقت آج دنیا کی تعلیم میں ہم ٹاپ کرنا چاہتے ہیں اول نکلنا چاہتے ہیں ایک جزئیے میں ہے اور باقی میں ہم شاید فیل ہوتے رہیں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہمارا فوکس بچوں کی تعلیم پہ ہے بچے نے پاس ہونے اور سب سے اچھے نمبر لے کے آنے ہیں اگر اس بچے کے اخلاق برے ہوں اس بچے کا کردار برا ہو اس بچے کا رہن سہن برا ہو اس کے دوست برے ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کیا سبقت ہے اصل سبقت سن سبقت ہوتی کہ من وال انصار ہر خیر کی طرف سبقت ہے اور ہر شر سے دوری کی طرف سبقت ہے اگر دنیا میں کوئی ایسے لوگ ہیں تو ہمیں دکھائیں کون ہے اور گواہی رب عظلجلال سفان وطالہ دے رہے دنیا کے عظماء کی گواہی دنیا والے دیتے ہیں ان جیسے لوگ دیتے ہیں کہ فلان شخص عظیم ہے فلان شخص بڑا اچھا انسان ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کے عظمت کی گواہی رب عظلجلال سفان وطالہ دے رہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دینا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں اگر عہد کا پہاڑ بھی اللہ کے راستے میں صدقے میں دے دیتا ہے تو میرے صحابہ کے دیے ہوا کہ مد یا نصیفہ کے برابر رہ ہو سکتا ہے۔ یہ مد ہے دو ہتھیلیاں اور یہ نصف المد ہے ایک ہتھیلی ہم اگر عہد کا پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں اور ایک صحابی نے مٹھی بھر چاول یا گند اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہو تو وہ فضیلت لے گئے ہیں ہم سے کیونکہ سابقون الا ہیں اور سیدنا طلح رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے ابتدائی ایام میں نبوت کی ابتدائی ایام میں کلمہ پڑھا قوم والوں نے دشمنی اختیار کی صبر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب صحابہ اور ساتھیوں میں سے ہے زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے قربانی کا وقت آیا تو ان صحابہ کرام میں سے تھے جو قربانی دینے میں بھی السابقون الاولون میں سے تھے ہجرت کا موقع آیا پر مکہ میں جو کچھ بھی تھا قربان کر دیا اپنا گھر اپنی دولت اپنا کاروبار سب کچھ قربان کر دیا ایک نئی زندگی شروع سے نیا کاروبار نئی جگہ نئی لوگ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے یہی کافی ہے مبارک زندگی ہے ہر طرف خیر ہی خیر ہے جنگ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیر لیا صحیح دنوں پل ہر عنہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیام کے سامنے کھڑے ہو گئے کہیں سے اگر کوئی تیر آتا یا تلوار کا وار آتا تو اپنے ہاتھ آگے کر لیتے اپنے آپ کو آگے کر لیتے یہاں تک کہ ان کا دایا ہاتھ شل ہو چکا تھا اور جنگ احد کے بعد بقیہ زندگی اپنے اس کمزور اور نکارہ ہاتھ سے گزاری شل ہو چکا تھا یہ ہاتھ اور انسان کا دایا ہاتھ اس کی طاقت ہوتی ہے سبحان اللہ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ بھی قربان کر دیا سبحان اللہ جزاک اللہ خیر تیسرا اہم پیغام عام پیغاموں میں سے جب ہم صحابہ کرام کے تالس کو قصہ سنائے تو یہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے راستے کو اختیار کیا جائے ان کے راستے کو کہا جاتا ہے منہج السلف اور یہ بتایا کہ السلف ہوتا کیا ہے تاکہ پتہ چلے قصے سننے والے کو کہ اصل مقصد اس قصے سے صرف یہ جزیا نہیں ہے جو اس قصے سے بیان کیا جا رہا ہے بلکہ ہم یہ قصہ اسے سننے میں نے شروع میں بیان کیا کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں منہج ایسا یہ وہ راستہ یہ وہ منہج جس پر صاحب اکرام تھے اور ان کے جانشی ان کے شاگرد تابعین تھے اور ان کے جانشوں کے ان کے شاگرد اتباع طابعین تھے بہترین تین زمانے کے لوگ جس چیز پر تھے سمنسلفی کہتے ہیں وہ کس چیز پر تھے قرآن اور سنت پر تھے لیکن قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات پر تھے اور یہ تعلیمات انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی براہ راست صحابہ کرام نے قرآن مجید کی آیات جب نازل ہوتی تھی آیت کا لفظ بھی سنتے تھے حفظ کر لیتے تھے یاد کر لیتے تھے اور معنی بھی سمجھ لیتے تھے صحیح معنی کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمان کوئی حدیث سناتے تو اس حدیث کے لفظ کو بھی یاد کر لیتے اور صحیح معنی بھی سمجھ لیتے اسے کہتے ہیں فهم السلف سلف کی سمجھ اور اسے کہتے ہیں المن حج قرآن مجید صحیح حدیث اور ان دونوں کی صحیح سمجھ جو ہمیں ملتی ہے صحابہ کرام سے اور بہترین تین زمانے کے لوگوں سے تابعین اتباع طابین سے یہ سمجھ یہ فہم قرآن اور سنت کی سب سے عمدہ اور سب سے زیادہ صحیح ہے بعد میں لوگ بھی آئیں گے قرآن جی کی تلاوت بھی کریں گے احادیث کی روایت بھی کریں گے اور معنی بھی سمجھیں گے لیکن اگر ان کا یہ سمجھ اور معنی جو انہوں نے حاصل کیا ہے اور اور سنت سے صحابہ کرام اور سلف کے معنی کے مطابق ہے تو حق ہے اگر مخالف ہے تو باقی ہے یہ تین اہم پیغام جب بھی کوئی یا کسی صحابی کا قصہ سنانا ہو تو یہ تین پیغام آپ ساتھ بیان کریں کسی بھی قص قصے کے ساتھ قصے سے پہلے بیان کریں بعد میں بیان کریں میں پہلے سے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ان تین باتوں کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں بعض وہ قصہ سن لیتے ہیں اور جو باقی بعد میں باتیں بیان کی جائے سمجھتے ہیں یہ تو ثانوی باتیں ہیں ان ہیں یہ بھی ساتھ بیان کر ہی لیتے ہیں نہیں جو قصہ بیان کرنے جو, جو قصہ میں نے بیان کیا ہے یا جو فوائد اس قصے سے میں ہم بیان کریں گے ابھی انشاءاللہ ان سب سے زیادہ اہمیت یہ رکھتے ہیں قصہ بھی, قصہ بھی سنا لیکن غلط سمجھا اور اس پر عمل کیا غلط عمل کیا تو فائدہ کیا ہوا تو اصل مقصد قرآن اور سنت سے علم حاصل کرنے کا یا اپنیوں اپنے بچوں کے تربیت کرنے کا صرف آیت یا حدیث کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس آیت اور حدیث کو صحیح سمجھنا ہے تاکہ اس پر عمل صحیح طریقے سے ہو سکے یہ اصل مقصد ہے خصوصی طور پہ جو اس قصے سے بعض اہم پیغام ہے نمبر ایک سید عنہ کی فضیلت کا بیان ہے نمبر دو ان کے عظیم اہلیہ کی فضیلت کا بیان ہے نمبر تین سب سے بہترین بیوی کی بعض صفات اس قصے ہمیں ملتی ہے سب سے اچھی بیوی کہ خوبصورت صفت ہمیں اس قصے میں ملی ہے پہلی صفت یہ ہے سب سے اچھی بیوی کی کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ جانتی ہے کہ اس کی رب کی رضا اس کی خاون کی رضا سے جڑی ہوئی ہے جب خاوند گھر میں ذرا پریشان ہو کر آئے یا کچھ پریشان یا ساتھ لے کے آئے یا کبھی غم زدہ ہو تو اچھی بیوی ایسی حالت میں اس کے لیے دوا اور شفا بن جاتی ہے مزید مصیبت یا مزید مرض نہیں بن جاتی کیونکہ اچھی بیوی جانتی ہے کہ اس کے خاوند اگر اس سے ناراض ہے تو اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے کہیں یہ نہ ہو کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھ سے ناراضگی کی وجہ سے غمزدہ ہے اور پریشان ہے تو اس کی فکر ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے اور وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے اس کے رب کی رضا مندی اس کے خاوند کی رضا سے جڑی ہوئی ہے اچھی بیوی کی دوسری صفت کہ اپنے خاوند کی قدردان ہے اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہے اس کی صحت کا بھی خیال رکھتی ہے اور اس کی غم و پریشانی کا بھی خاص خیال رکھتی ہے وہ یہ جانتی ہے کہ اس کے خاوند کب خوش ہوتے ہیں کب پریشان ہوتا ہے اور وہ اس دکھ اور سکھ میں اس کے ساتھ اس دکھ اور سکھ کو بانٹنے والی بن جاتی ہے کیونکہ وہ شریک حیات ہے صرف اچھے اوقات میں نہیں صرف خوشی میں نہیں بلکہ خوشی اور غمی دونوں حالات میں تیسری نشان خوبصورت بیوی کی تیسری علامت کہ سب سے پہلے وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتی ہے اور اپنی غلطی سے معافی مانگتی ہے سبحان اللہ اس عظیم بیوی کا اس قسم میں کوئی غلطی ہے لیکن علاج دیکھیں جیسے ڈاکٹر ڈائگنوسس کرتا ہے تشخیص کرتا ہے مریض کی پھر اس کا علاج کرتا ہے خوبصورت اور سب سے اچھی بیوی اپنی خاوند کی معالج اور ڈاکٹر ہوتی ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ انجیکشن لگاتی رہے ڈاکٹروں کی طرح لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا خاوند جو ہے اب اس پریشانی سے کیسے آسانی سے نکل سکتا ہے اگر آپ غلطی کر کے معافی مانگتے مانگتے ہیں اس میں کوئی کمال نہیں ہے غلطی کی ہے تو معافی مانگی ہے نا اصل کمال کس میں ہے کہ غلطی نہ ہو اور معافی مانگ لیں سبحان اللہ کون ایسا کرتا ہے ہم تو غلطیاں غلطیاں کر کے بھی معافی نہیں مانگتے اور ایسے لوگ بھی رہتے ہیں ان خوبصورت گھرانوں میں یا ایسے خوبصورت گھرانوں میں جو غلطی نہیں کرتے پھر بھی معافیاں مانگتے ہیں یہ خوبصورت گھر ہوتے ہیں آپ کی بیوی نے غلطی نہیں کی آگے سامنے آ کے بیٹھتی ہے اور آپ کو ہم دیکھتی ہے اور کہتی ہے اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں آدھی پریشانی گئی کہ نہیں سبحان اللہ اور آدھی پریشانی باقی رہتی ہے جو اصل باقی پریشانی ہے آدھی پریشانی کیوں چلی جاتی ہے کیونکہ خامد کو یقین پتہ ہوتا ہے اس دنیا میں میرا اگر کوئی ساتھی ہے اچھا دوست ہے تو یہ بیوی ہے جس نے مجھے پریشان دیکھا اس سے رہا نہیں گیا فورا میرے پاس آئی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بعض ایسے مرد بھی بے ایسے خاوند بھی ہیں گھر میں آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ایک کونے میں بیٹھے رہتے ہیں انتظار کرتے رہتے ہیں ابھی بیوی آئے گی پوچھے گی بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں سو جاتے ہیں اٹھتے ہیں پھر سوتے ہیں پھر بیٹھے رہتے ہیں بیوی آتی ہے 10 بریکنگ نیوز سنا کے پھر چلے جاتی ہیں. بجلی کا بل نہیں دیا بچے کی فیس تم نے جمع نہیں کی مہنگائی ہو گئی ہے تم نے اس مہینے میں خرچ ہمیں زیادہ نہیں دیا کہ کب سے ہم نے کہا ہوا ہے کہ اس کھٹارا گاڑی کو بیچو نئی گاڑی خریدو بچے بےچارے سکول میں جاتے ہیں بچے کو مذاق اڑاتے تمہارے بابا کی گاڑی کھٹارا گاڑی ہے اس کا وہ نہیں کیا اس کا وہ نہیں وہ پہلے سے پریشانی لے کے آیا ہے دس پریشانیوں اور اس کے منہ مار کے چلی جاتی ہے اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے میں سب کی بات نہیں کر رہا بعض بعض مطلب کم ہے, ہیں بہت کم ہیں اور ہم یہاں پر اپنی تربیت کے لیے باتیں کر رہے ہیں خامیاں میرے اندر بھی ہیں میرے گھرانے میں بھی ہیں کیسے دور ہوں گی جب ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے اور ایسے بہترین گھرانوں کو قصے سنائیں گے اور ہمارے آئیڈیل یہ صحابہ کرام ہیں جن کے راستے کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے وہاں پر آپ کو صنف ہی کہتے ہیں صرف توحید و سنہل کی حد تک صرف صحیح سمجھ کی حد تک صرف نماز اور حج عمر کی حد تک ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ ان کا تھا ہمارا بیویوں کے ساتھ رہن سہن ایسے ہونا چاہیے اور ہماری عورتیں بھی سن لیں اگر وہ سلفی اپنے آپ کو کہتی ہیں تو ان کا رہن سہن بھی ایسا ہونا چاہیے کیوں ان کے آئیڈیل بھی یہی صحابہ ہے صحابیات ہیں امہات المؤمنین ہیں اللہ تعالی عنہم اجمعین چوتھی نشانی خوبصورت بیوی کی سب سے اچھی بیوی کی اچھا مشورہ دیتی ہے پریشانی کی حالت میں انسان کی پریشانی اس وقت بڑھتی ہے جب اسے کوئی سلوشن کو حل نظر نہیں آ رہا آ رہا ہوتا ہے. کوئی اچھا دوست آتا ہے دو لذم اچھا مشورہ دیتا ہے پریشانی ٹل جاتی ہے اور اس قصے میں اس عظیم بیوی نے اس پیاری بیوی نے اس خوبصورت بیوی نے کتنا عجیب اور پیارا مشورہ دیا ہے کہ جو پیسہ تمہیں ملا ہے جس کی وجہ سے تم پریشان ہو پریشانی کیا بات ہے اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو سبحان اللہ جس نے دیا ہے اسی کے راستے میں خرچ کر دو اور سب سے بہترین خرچ جو اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ ان فقراء سکیم کو دیا جاتا ہے جو قریبی رشتے دار ہو علم دیکھا ہے آپ نے یہ دین کی فقہ اور سمجھ ہے صحابیات بھی علم رکھتی تھی علم کا زمانہ تھا یہ نہیں کہا کہ فقراء میں تقسیم کر دے جو سب سے بہترین یہ بھی مشورہ تھا کہ نہیں سب سے بہترین مشورہ جو اس سے اچھا مشورہ ہے وہ کیا ہے جو اس سے زیادہ ایسا میں اس سے زیادہ ثواب کا باعث بنے کیا ہے کہ فقرام جو آپ کے رشتہ دار ہے میرے رشتہ دار نہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں سبحان اللہ اچھا رقم کتنی ہے دو چار سو ہوگی نا چار سو, سو درہم نہیں ہے چار ہزار درہم نہیں ہے ہم چار لاکھ درہم کی بات کر رہے ہیں چار لاکھ ریال آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کی عظیم بیوی مشورہ دے رہی ہے اپنے مسکین رشتے داروں میں سارے کا سارا تقسیم کر دے ہمارے لیے کچھ بچا ہے ایک دیر ہم بھی نہ رکھیں یہ پریشانی ہے نا کچھ بھی نہ رکھے تمہارے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہی کافی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو ہمیں یہی کافی ہے خوبصورت بیوی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو بھی ایسا ہی بنا دے ان کے راستے پر چلنے والا بنا دے ہماری بہو بیٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اچھی بیویاں ثابت ہوں اللہ تعالی سے ڈرنے والی اپنے رب کو راضی کرنے والی بن جائے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے خاون ثابت ہوں اچھے باپ اچھے سسر ثابت ہوں ہم بھی اللہ اپنے رب کو راضی کرنے والے ہی بن جائے اس قصے سے جو اگلا پیغام ہے صحابہ رام کی زندگی میں دنیا کی قدر و قیمت اور دنیا کی حقیقت کا بیان ہمارے سامنے آتا ہے دنیا کی کیا قدر و قیمت ہے چھوٹی سی دنیا ہے آتے ہیں نا چھوٹی دنیا ہے یہ پوری دنیا ایک بستی بن چکی ہے سوشل میڈیا نے اتنا قریب کر دیا ہے کہ اب سب سے زیادہ دور بھی سب سے زیادہ قریب بیٹھا ہوتا ہے آپ اس سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے حقیقتاً دیکھا جائے صرف سوشل میڈیا سے قریب نہیں کیا یہ دنیا حقیقتاً ہی بہت چھوٹی ہے اللہ تعالی کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے مچھر کے پر کی کیا قیمت ہے جب مچھر کی کوئی قیمت نہیں اس کے پر کی کیا قیمت ہوگی اور ذرا اس عظیم حدیث میں مکھی کیوں نہیں فرمایا مچھر کیوں فرمایا ہے کیونکہ مکھی کے پر میں ایک پر میں شفا ہے کہ نہیں سبحان اللہ! لیکن مچھر میں کیا ہے بیماری ہی بیماری ہے فساد ہی فساد ہے تو یہ سارے کے سارے دنیا مچھر نہیں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا ہمارے نزدیک دنیا کیا ہے دنیا کے پیچھے ہم نے دوڑ لگائی ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے بھاگتے آئے ہیں دوڑتے آئے ہیں ابھی تک بھی اس بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہاں رکیں گے قبر کیا علم رحم اللہ صُبح دنیا کی حقیقت صرف وہ جانتا ہے جو اپنے اپنے رب کی معرفت جانتا ہے جو اس دین کو صحیح سمجھتا ہے جو صلیف صالحین کے راستے کو اختیار کرتا ہے وہ دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کم تک المقاب ہلاک کر دیا تمہیں کثرت میں ہم پوری دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں مال کثرت سے ہو اولاد کثرت سے ہو دوست و احباب کثرت سے ہو اس دنیا کی رنگین کسرت کثرت سے ہو دنیا کا ہر خیر ہر اچھائی ہر چمکتی ہوئی چیز اگرچہ شر کیوں نہ ہو بس وہ ہمیں چاہیے حلال حرام کوئی تصور نہیں ہے اس کثرت نے ہمیں ہلاک کر دیا ہے اسی دنیا نے ہمیں ایسے چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پر آج ہم اکیلے ہیں دیکھ لیں اپنے ارد گرد اس دنیا کی وجہ سے ہم رشتوں رشتے کو توڑا ہے رشتوں کو توڑا ہے ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے اپنے والدین سے بدسلوکی کی ہے دوری اختیار کی ہے اسی دنیا کی وجہ سے اور خصوصی طور پر مال کی وجہ سے مال و دولت کی وجہ سے ہم نے اپنے قریب رشتہ داروں کو ناراض کیا ہے ان کے حق کھائے ہیں اس دنیا کی وجہ سے مسلمانوں کے ہم نے حق ہزم کیے ہیں ان کا مال لوٹا ہے جھوٹ بولا ہے فریب کیا ہے دھوکہ دیا ہے قتل بھی کیا ہے اسی دنیا کی وجہ سے ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے اس لیے آج ہم اکیلے رہ گئے ہیں جن کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے آج وہ بھی ہمارے نہیں ہیں ہم پھر بھی اکیلے ہیں ہمارے خوشیوں میں کون ہمارا ساتھ دیتا ہے ہماری تکلیفوں غمیوں میں کون ہمارا ساتھ دیتا ہے یہی پیسہ کمایا ہے حرام حرام کو کوئی تصور نہیں تھا بچوں کو بڑی تعلیم دی ہے بڑا مقام ہے آج بچوں کا ایک بچہ بھی ساتھ نہیں ہے بیوی ساتھ ہے وہ بھی راضی نہیں ہے تو آج اکیلے ہیں کہ نہیں کاش وہ وقت واپس آ جائے کہ ہم پھر سے اپنے ان پیاروں کے پیار کو حاصل کر سکتے جن کو ہم نے ناراض کیا ہے ان کی دعاؤں کو پھر سے ہم حاصل کر سکتے جن سے رشتے ہم نے توڑے ہیں والدین مر چکے ہیں کہاں سے لائیں گے والدین آج ایسی دعائیں دینے والے کہاں سے لائیں گے ہم کئی رشتے دار بھی مر گئے ساتھ چھوڑ گئے قریبی دوستوں کو ناراض کیا تھا وہ بھی دنیا سے چلے گئے یا دور دراز کہیں اور چلے گئے انسان دوست بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جن کو ناراض کیا تھا کل آج وہ کہا ہے جن کا حق ہضم کیا تھا آج کہا ہے آج حق واپس کرنا چاہتا ہوں آج میرے دولت کے مالک میں نہیں ہوں میری اولاد ہے آج ان کا محتاج ہوں آج فیصلے وہ کرتے ہیں تعمیل میں کرتا ہوں خاموشی سے دیکھتا رہتا ہوں کچھ کر نہیں پاتا ہوں ابھی سانس جاری ہے ابھی بھی وقت ہے اب رب سے توبہ کر لو اور اللہ تعالی کے بندوں میں سے جس کو ناجائز ناراض کیا ہے اس سے معافی مانگو اگر وہ زندہ ہے اگر مر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو ان کے لیے حج کرو ان کے لیے عمرہ کرو اور اگر کسی کا حق یا مال کھایا ہے وہ واپس کرو وہ مر چکے ان کے وارسوں کو جا کے واپس کرو کوئی نہیں جانتے اللہ کے راس میں ان کی طرح صدقہ کر دو اسے جان چھڑا دو اور اس عظیم کے سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ مومن کا سکون مومن کا اطمینان اس کے رب کے رضا سے جڑا ہوا ہے پریشان تب ہوتا ہے جب اسے خدشہ ہو ہے کہ میرا رب اسے ناراض نہ ہو جائے اور اسے سکون اطمینان خوشی تب ملتی ہے جب وہ ایسا عمل کرتا ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ اب میرا رب اس سے راضی ہو جائے گا سیرت الحران نے جب وہ مال تقسیم کر دیا پھر اس کی پریشانی دور ہوئی اور اس کا غم دور ہوا کب دور ہوئے غم یہ پریشانی جب ان کو لگا کہ میں نے جب اللہ کے راستے میں یہ سارا مال دے دیا ہے اب میں نے اپنے رب کی رضا مندی حاصل کر لی ہے اگرچہ نے گواہی دی کہ نہیں رضی اللہ عنہ و ان گواہی ہے کہ نہیں ہے یہ کافی نہیں ان کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے فرماتے ہیں طلح فی جنت پلح بھی جنت میں ہے زندگی میں جنت کی خوشخبری بھی رکاوٹ نہ بن سکی اس عظیم خیر سے بلکہ مزید سبب اور باعث بنی اس خیر کی طرف جانے کے لیے ان اللہ آخری نمبر پہ اور بھی کافی پیغام ہیں مال اور دولت کے تعلق سے برکت والا مال وہ ہوتا ہے جو مال ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے اور جو مال ہمیں اپنے رب سے دور کر دیتا ہے اس مال میں کوئی خیر نہیں ہے مال زیادہ ہو یا کم ہو اس رب الج سبحان ہوئی سبحان و کی طرف سے ملا ہے اسی کی توفیق سے ملا ہے ہمارا اس میں کردار صرف اتنا ہے کہ ہم نے صحیح راستے اختیار کیا ہے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے راستہ ہم اختیار کرتے ہیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے رزق بھی وہی دیتا ہے اور یہ نہ سمجھیں کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص چیز سے جوڑ دیا ہے تعلیم کے ساتھ یا بڑے خاندان کے ساتھ یا بڑے یا کسی وزارت کے ساتھ یا کسی خاص جگہ یا خاص وقت کے ساتھ نہیں رزق ہمارا لکھ دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس دنیا میں آنے سے پہلے جب ہماری عمر چار مہینے کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خاص فرشتہ بھیجتا ہے اور یہ اس فرشتہ کو حکم دیتا ہے اب میرے بندے کے لیے چار چیزیں لکھ دیں سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے رزقہ ہوں سب سے پہلے لکھ دیا گیا ہے پھر اجلاح اس کی عمر کتنی ہے لکھ دیا گیا ہے تیسرے نمبر پہ عمل ہے اس کا عمل کیسے لکھ دیا گیا ہے چوتھے نمبر پہ خوش ہے یا بدبخت ہے یہ بھی لکھ دیا گیا ہے اگر مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس مال کو آپ نے محفوظ کیا ہے قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں یہی مال یہ اچھا عمل آپ کا ساتھ قبر میں بھی ساتھ دے گا میدان محشر میں بھی ساتھ دے گا پلسراپ میں بھی ساتھ دے گا جب تک جنت میں نہیں چلے جاتے یہ نیک اور صالح عمل ساتھ نہیں چھوڑے گا اور اگر اس مال کو حرام سے کمایا ہے اور ضائع کر دیا ہے تو یہ بد عمل جو ہے قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا مدرمشر میں ساتھ نہیں چھوڑے گا سرات میں بھی رکاوٹ بنے گا اور پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافع من صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق طا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں کو روشن کر دے توحید اور سنت سے اور منہج صلف سے روشن کر دے اللہ تعالی ہمارے گھرانوں کو خوبصورت گھرانہ بنا دے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور صالحین کی صحیح اتباع کرنے کی توفیقہ عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے بیویوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے ذریت کو اپر بردار بنا لے اور ہم سے راضی ہو جائے واللہ واللم سبحان کربحمد اشد اللہ الَََََََََََََََََََََََََََََََََن الیک کیا ہے یہ اچھا جب ساتھی جانے سے پہلے کچھ سیڈیز تحفے میں اس لے کے آئے ہیں بعض ساتھیوں نے پچھلے ہفتے جادو کے تعلق سے کچھ سیڑھیاں طلب کی تھی اگر وہ موجود ہیں تو یہ لیتے جائیں جادو کی جادو کے تعلق سے بعض دروس ہیں